السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمت اللہ عالمین واشد لا وحد اللہ شریق ان محمد رسول وبعد آج ہجوی سال نو اور ماہ محرم پر خطبہ ارشاد فرمایا گیا جس کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں پہلے خطبے میں شیخ محترم نے اللہ رب العامن کی حمد و ثنا بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ رب العامن سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اپنے اوقات کو ان چیزوں میں آباد کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں سے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے مختصر ہی صحیح اس پر قناعت اختیار کرو اور سفر کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو یا قوم ان ہاں دھیل دنیا متا وہ ان الخر طاحی اداء اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی صرف ما لمتا ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اے مومنوں ہم نے ایک ہجری سال کا اختتام فرمایا اور اس میں ہم نے جو کچھ کیا اسے بھی ہم نے اللہ کے سامنے بھیج دیا اس کے دن ختم ہو گئے اور تمام اعمال کو ریکارڈ کر لیا گیا اور برابر اللہ برامین نے ہمیں عمر دے رکھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس عمر کو اللہ ہربلامن کی عبادت میں اور اس کی اعتاد کے اندر استعمال کریں اور عقلمند کو ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور یہ بات جاننا چاہیے یقینی طور پر کہ انسان کی عمر کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے اللہ ہرب الامن نے سچ فرمایا فعیدا جا عجلحم لاستخر استوں علائستمون جب اللہ تعالیٰ کا وقت اور اس کا حکماں پہنچتا ہے تو نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں آگے کیا جا سکتا ہے اور نیک انسان ہوا ہے خوش نصیب انسان ہوا ہے جسے اللہ رب العالمین نے لمبی عمر تا فرمائی اور اس کے اچھے اعمال ہوئے اور بدبخت انسان ہوا ہے جسے لمبی عمر تو ملی لیکن اس نے اپنی عمر کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں استعمال کیا لہذا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ایک سال جو گزر چکا ہے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر نیکیاں لکھتا ہے اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ اللہ ہر بلامین کا شکر ادا کرے خیر کے کاموں پر باقی رہے اور نیک امال کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور اپنے گناہوں پر اللہ ہر بلامین کی نفرت طلب کرے اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے نئے کمال کے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا رہے اللہ کے بندو ایک سال گزر گیا ابھی ہم اس کی شروعات میں ہیں نئے نئے سال کی اور کچھ بہت سارے لوگ یہ نئے سال کی شروعات پر کچھ خاص باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ نیا جشن مناتے ہیں جبکہ ایسی ایسی کوئی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے مومن ہمیشہ اللہ اب الامن کے اطاعت پر قائم رہتا ہے اور جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سال کو اللہ رب العامین سے گناہوں کی مخبت پر ختم کرو اور دعا پر ختم کرو اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال آنے سے پہلے پرانا سال ختم ہونے سے پہلے مجھے معاف کر دو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سال آتے رہے اور کئی سال آئے لیکن آپ نے کبھی ایسا کوئی نہیں کہا اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے نئے سال کی مبارکباد دینا اس کی بھی کوئی اصل نہیں اصل صالحین کے عمل میں سے لہذا یہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلو عامنوان تبیر کہ یہ نیا سال مبارک ہو تمہیں اللہ خیر سے رکھے یا یہ کہتے ہیں کلو عامن ان تم اللہ اقرب کہ جیسے جیسے سال بڑھے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہو اس طریقے سے کہنا اللہ کے سر کی سنت ثابت نہیں ہے لہذا ہم میں اسے بچنا چاہیے اسی طریقے سے سال کے آخر میں یا کسی مہینے کے آخر میں کوئی ایسے یا جمعہ یا آخری جمعہ کے اندر کوئی عبادت پیدا کرنا یہ بھی اس کی کوئی دلیل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اللہ کے مندو اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے عمر کے اندر برکت دی اور یہ مہینہ اللہ رب العامین نے ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ کا محرم مہینہ ہے یہ نئے سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس کی فضیت کے اندر بہت ساری حدیثیں اللہ رسول صلی اللہ وسلم ثابت ہیں اور انہی میں سے یہ ہے ان دنوں کے اندر اس مہینے کے اندر نفل روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے حلطب اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سول نے فرمایا افضل السیاں بعد رمضان شاہ اللہ المحرم کے ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے لیے کون سا مہینہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے وہ بعد الفرید و سلاد اللہ اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طریقے سے اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی دس تاریخ بطور خاص روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ قسول صلی اللّہ و سلّم کی حدیث ہے وہ سیام یوم آصورا حتیث صبح ہی ایوق فر صنطل قبل ہوں آسورہ کے دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالی کی جات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لہٰذا محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھنا خاص طور پر یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے اور ہنستے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوئی اور دن نہیں پایا سوائے عاشورہ کے دن کے کہ آپ اس دن کی تلاش میں رہتے ہوں اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کا اسے بخاری کی حدیث ہے لہذا ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے اور آشورہ کا روزہ یہ محرم کی دستاری کو آشورہ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کی یہودیوں کو آسورا کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یہ نیک دن ہے اس دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی منہ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا لہذا ہم, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا فانا احق وم فسام مہو امر شیام ہی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ محصع علیہ السلام کے حقدار ہوں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ رب العامین کا نبی ہوں پھر آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ بخاری کی حدیث ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کروائے تھے بقی تو اللہ قابل لاسومنتا سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہودی صرف دس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا باقی رہا تو میں محرم کی نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا لہٰذا جو آدمی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھنے سے آجز رہ جائے نو تاریخ کا روزہ نہ رکھ پائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عشورہ کے بعد گیارہ کا روزہ رکھ لے یعنی دس گیارہ روزہ رکھ لے افضل یہ ہے نو دس کا روزہ رکھنا لیکن اگر نو دس کا روزہ نہ رکھ سکے تو دس گیارہ کا روزہ رکھ لے اس میں بھی ان کی مخالفت ہے کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ بھی فرمایا شیخ نے کہ اگر کوئی صرف دس تاریخ کا روزہ رکھتا ہے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ان اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں یہود کی مخالفت نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ صحیح قول ہے شیخ نے فرمایا لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود روزہ رکھے اپنے گھر والوں کو روزہ رکھے رکھوائے یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے بات نشال فرمائی دوسرے خطبے میں اللہ کے حمد و صلاح کے بعد اور نبی پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا کہ بندو اللہ کے بندو یہاں ایک بات پر تمبی کرنا بہت بہتر ہے یا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں محرم کے مہینے میں روزہ کے علاوہ کوئی اور نیک عمل کے کرنے کی فضیلت حدیثوں ثابت نہیں ہے جیسا کہ نمازیں کثرت سے پڑھنا یا اس کے لیے کوئی خاص دعائیں کرنا یا آشورہ کے دن کسی خاص دعا کا اہتمام کرنا یا آشورہ کے دن کوئی خاص عمل کرنا سوائے روزے کے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس محرم کے اندر کثرت سے انسان کو نفری روزہ رکھنا مستحب ہے مصرون ہے اس کے علاوہ نماز وغیرہ یا اس طریقے سے اور کوئی چیز ان چیزوں کا کوئی ثبوت اللہ کے سر کے حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی انسان عصورہ کے دن کوئی ایسا عمل کرتا جو نبی کی سن ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب اس سال کو مالی خیر و برکت کا مہینہ بنائے تمام مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ البرامین ہماری عمر کے اندر برقطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھے اور اپنی حسین عبادت پر قائم رکھے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ قصول جناب عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس طریقے انبیاء صحابہ کے لیے اور سب کے لیے ان کے لیے اللہ البرامین سرزامندی کی دعا فرمائی اور اسلام کی بلندی کے لیے دعا کی شرک اور مسلمان اور مشرقین کی ذلت اور ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ دعا فرمائی اور, ان... اور انہوں نے دعا میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور خاص طور پر انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم کی مدد فرما اللہ تعالیٰ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو من بدل دے اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو دوا دے اور اللہ ابراہم کے مردوں پر رحم فرما اور اللہ ابراہین کے لیے کشادگی اور رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے اس طریقے سے اہل سودان کے لیے بنو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن امان عطا فرما اور وہاں جنگ بات برپا اور جاری ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو تو ختم کر دے اور اس طریقے سے خادم الحرمین شریفین کے لیے اور ولی عہد کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تو دین کو دنیا کے اندر قائم رکھ ان کے ذریعے اسلام کو مسلمانوں کو برندی عطا فرما اور اس طریقے سے اللہ ابراہین تو ہمیں ہدایت دے ہدایت پر قائم رکھ اور اللہ ہر براہین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ثابت رکھ اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر قبر کے اندر بھی اللّہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما اللہ تعالیٰ تمہیں ایمانہ راشی قطع فرما یقین سادی قطع فرما اور اللہ ہر براہین تو ہر طرح کی فرمانی سے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو محفوظ رقام وہ صلی البینہ محمد والا و صحاب اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ